وک العبدعتن غلال وک اللہ غلال عطن فنار بما بمافِ صحیح اس عظیم کتاب کا چوتھا مقصد احکام الاسرہ یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے مسائل اور احکام سے ہے اور اس چوتھے مقصد میں کتاب نمبر تین وہ کتاب جو طلاق کے بارے میں ہے اور بیوی سے علیحدگی کے احکام کے بارے میں ہے اور اس کتاب یعنی کتاب الطلاق کی پہلی فصل اخلاق و یعنی کہ پہلی فصل طلاق کے بارے میں ہے اور خل کے بارے میں ہے جس کو آسانی کے لیے ہم اردو میں خلا کہہ دیتے ہیں اور عدت کے بارے میں ہے اور اس فصل کا پہلا باب باپ طلاق الحاد حیدہ عورت کو طلاق دینے کے بارے میں وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو جو اپنے مخصوص ایام میں ہو ماہواری کے ایام میں ہو اسے طلاق دی جائے تو اس طلاق کا کیا ہوگا اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں طلاق دینا ممنوع ہے لیکن اگر کوئی طلاق دے بیٹھے یہ غلط کام کر بیٹھے تو اب اس کا کیا ہوگا کیا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار کیا جائے گا تو میں نے گزارش کی تھی کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طلاق کو شمار کیا جائے گا اور یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث کے الفاظ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کے اپنے اس قول سے کہ حصیبت علی بتریقہ کہ میرے میرے اوپر ایک طلاق شمار کی گئی اب اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور روایت ہے جس کا تذکرہ کیا ہے کتاب کے مؤلف نے اور وہ روایت کیا ہے وفی روایات مسلم اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے فقان ابنعمر اداسعیلان رج الوقل قمرۃَ یقول اور مسلم شریف کی ایک روایت میں, میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب ان سے کسی شخص کے بارے میں سوال ہوتا جس نے اپنی بیوی بی کو اس حال میں طلاق دی ہوتی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی یعنی کہ عبداللہ عمر سے پوچھا جاتا کہ ایک آدمی ہے اس نے اپنی وائف کو تب طلاق دی جب کہ وائف حیض کی حالت میں تھی ماہواری کے ایام میں تھی اپنے مخصوص پیریڈ میں تھی تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا فتویٰ کیا ہے تو یقول وہ کہا کرتے تھے اما ان تقلق واحد اوثن تعینی کہ اگر تو نے اسے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں اما یہاں پہ ان اماں کے معنی میں ہے کہ اگر تو نے اس کو ان کے اپنی وائف کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو پھر تو رجوع کرنا ممکن ہے پھر تم اس سے رجوع کر سکتے ہو یہ جو رجوع کر سکتے ہو یہ الفاظ عبارت میں موجود نہیں ہیں جو جملہ ہمارے سامنے ہے اس میں موجود نہیں ہے لیکن یہ الفاظ یہاں پہ مقدر ہیں کیونکہ شروع میں آ اما یعنی کہ اگر اب اگر کا جواب بھی یہاں پہ موجود ہے جس کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوا کہ سننے والا بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے تو عبداللہ بھی عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اسے ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں تو پھر کیا ہوگا جواب کیا ہے کہ پھر تم اس سے رجوع کر سکتے ہو پھر رجوع کرنا ممکن ہے کیونکہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے اور ایک پہلی طلاق رجی ہوتی ہے دوسری بھی رجی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ عرجہ اس کے بعد دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ایک طلاق اگر دی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے دوسری طلاق ہوئی ہے تب بھی رجوع ہو سکتا ہے دلیل کیا دے رہے ہیں کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آما اسے حکم دیا تھا اپنے بارے میں کہہ رہے عبداللہ بن عمر کہ انہیں حکم دیا تھا کہ کہا کہ وہ اس سے رجوع کر لیں اپنی وائف سے رجوع کر لیں سم ما رجوع کرنے کے بعد کیا کریں سم عیم پھر اس کو مہلت دیں اس کو اس حالت میں رہنے دیں رجوع کی حالت میں رہنے دیں رجوع کر لیا اسے طلاق کی حالت سے باہر نکال دیا اب وہ دوبارہ ایسے ہو گئی ہے جیسے طلاق سے پہلے تھی اب اس کو محلت دیں حتٰ دہائی دتن اخرا یہاں تک کہ ایک اور حیض آ جائے مخصوص ایام دوبارہ آ جائیں سمیوںہ پھر اس کو مہلت دے یعنی کہ عبداللہ بن عمر سے بارے میں اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو کیا کرے اس سے رجوع کرے پھر اسے مہلت دے یہ الفاظ نبی علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے والد جناب عمر فاروق سے سم ایم تو پھر اسے مہلت دے حتٰ طہی دہی دتن اخرا یہاں تک کہ ایک اور حیض آ جائے ایک اور مہواری آ جائے سم میما پھر اسے مولت دہتا تور یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر اس کو طلاق دے دے قبل صحاحا اس سے صحبت کرنے سے پہلے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو چھونے سے پہلے تو یہ ہے طلاق کا درست طریقہ کہ اگر کوئی اپنی وائف کو طلاق دینا چاہتا ہے تو تہر کی حالت میں دے حیض کی حالت میں نہیں بلکہ تہر کی حالت یعنی کہ جب حیض کے ایام نہ ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس تہر کی حالت میں وائف سے صحبت نہ کی ہو حیض سے وائف فارغ ہوئی غسل کر لیا اب اس سے تعلق کیم کیے بغیر اس سے صحبت کیے بغیر اس سے جمع کیے بغیر اسے طلاق دے دیں تو یہ طلاق ہے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق تو نبی علیہ السلام نے جب غلط طریقے سے طلاق دی گئی تو جناب عمر سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ اس سے رجوع کرے اور وائف کس حالت میں حیض کی حالت میں فرمایا تو پھر اس کو اس حالت میں رہنے دیں وہ پاک ہو جائے گی پھر کیا ہوگا پھر ایک اور حید آئیں گے اس حید کے بعد تعلق قائم کرنے سے پہلے صحبت سے پہلے پہلے طلاق دے دی جائے وہ اما انتلک تھا اور اگر تو نے اسے تین طلاقیں دی ہیں اگر پہلی طلاق دی تھی یا دوسری طلاق دی تھی تو رجوع ہو سکتا ہے اور اگر اس کو تیسری طلاق دی ہے فقط عصی تربک فی مَ امرا من طلاق امراتق تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کس معاملے میں نافرمانی کی ہے اپنے رب کی معصیت کی ہے نافرمانی کی ہے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے کون سے حکم میں فرمایا فی ماں امرا کبھی من طلاق امرات اس حکم میں جو اللہ نے تجھے تمہاری بیوی کو طلاق دینے کے معاملے میں دیا ہے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یون نبی اذا طلقتم النساء انسا فت کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو یعنی کہ تم تم مسلمان جب عورتوں کو طلاق دو فت القو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت پہ یعنی کہ تب طلاق دو جب عدت کا آغاز ہو سکتا ہو کیا مطلب ہے اس کا مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب وائف حیض سے فارغ ہو جائے اور توہر میں ہو اس سے تعلق قائم نہ کیا گیا ہو صحبت نہ کی گئی ہو تو اس کو طلاق دے دیں یہ ہے وہ طلاق جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ ہے وہ طلاق جو عدت کے آغاز پہ ہوگی لیکن اگر کوئی وائف کو طلاق دیتا ہے حیض میں تو اب عزت کا آغاز کب ہوگا عدت کتنی ہے تین حیض اور طور میں طلاق دیں ایام تہارت میں طلاق دیں تو اس کے بعد پہلا حیض آئے گا پھر دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا عدت کے ایام شمار کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جب آپ حیض کے دنوں میں طلاق دیں گے تو پھر عدت کا اسٹارٹ کرنا مشکل ہو جائے گا عدت کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا اب اگر حیض اسی حیض کو شمار کریں جس میں طلاق دی گئی ہے تو یہ پہلا حیض ہوا پھر دوسرا حیض پھر تیسرا اب یہ جو ہے جس میں طلاق دی گئی کیا پورا ہے پورا تو نہیں ہے اب اگلا شمار کریں گے تو پھر ساڑھے تین ہو جائیں گے اس کو اگلا شمار چو... نہیں شمار کریں گے تو اڑائی ہوں گے تین حیض نہ بنے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت پہ اور وہ کون سا وقت ہے جب حیض سے فارغ ہو جائیں غسل کر لیں تو تعلق قائم کیے بغیر ان کو اطلاق دو یہ ہے وہ طلاق جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو فرمایا و اماں ان تک تھا اور اگر تو نے اس کو تیسری طلاق دے دی ہے تو یقیناً تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اس اس حکم میں جس کا اللہ نے تجھے دیا ہے تمہاری بیوی کو طلاق دینے کے تعلق سے وبا من کا اور وہ تو سے مستقل طور پہ الگ ہو گئی ہے جدا ہو گئی ہے کیونکہ تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تیسری طلاق دے کر بھی فارغ ہو چکے ہو اب اس کا اور تمہارا آپس میں کوئی ملنے کا امکان نہیں, نہیں, نہیں ہے اور یہاں پہ آپ غور کریں عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کو حلالہ نہیں سکھایا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حلالہ کر لو حلالہ کیا ہوتا ہے میرے خیال میں اس کا تذکرہ آئندہ حدیث کے ذمن میں کرتے ہیں اب کیا ہے دوسرا باب باب احکام الطلاق والطلاق طلاق یہ باب ہے طلاق کے احکام کے بارے میں اور تین طلاقوں طلاقیں دینے کے بارے میں حدیث کون سی ہے ون زیرو فائیو ون ایک ہزار اکاون میم یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام موسیقی مسلم موسیقی عن ابن عباس قال روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما سے قال وہ کہتے ہیں کان طلاق ولاحدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکن و من نیمِن خلافت عمر طلاق و صلاحتِ کہ نبی علی اللہۃۃ و اسلام کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور جناب عمر کی خلافت کے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں تین طلاقیں کتنی ہوتی تھیں کس کے زمانے میں نبی علی سات وسلام کے زمانے میں اور دین آپ کے زمانے میں مکمل ہو چکا لیکن مزید معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں کہ جناب صدیق کے زمانے میں بھی وہی وہ کچھ ہوتا رہا جو نبی علی سات اسلام کے زمانے میں ہوتا رہا وہ کیا کہ تین طلاقوں کو کتنا شمار کیا جائے گا ایک پھر جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں کتنی شمار ہوتی رہیں ایک, ایک, ایک پھر کیا ہوا فقال عمر بن خطاب تو کہا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امرین قد کانت لهم فی ہی اناتن یقیناً لوگوں نے جلدی کی ہے لوگوں نے جلد بازی کی ہے فی امرین اس چیز کو واقعہ کرنے میں جس میں ان کو مولت دی گئی تھی یعنی طلاق کا شرع طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک طلاق دیں اور اس کے بعد آپ کی وائف عدت کے ایام آپ کے گھر میں گزارے گی نہ آپ اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں اور نہ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے یہ قرآن کا حکم ہے سرح طلاق لا تخرجو ہن ممبیوت ولا یخروجنا پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد نہ تم اپنی بیویوں کو ان کے اپنے گھر سے نکال سکتے ہو اور نہ انہیں نکلنے کی اجازت ہے آج کل کیا ہو رہا ہے واضح طور پہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینے والے اس کو نکال دیتے ہیں اور اگر وہ نہ نکالیں تو لڑکی کے والدین لینے پہنچ جاتے ہیں تو پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد ایسا کرنا کیا ہے غلط ہے لیکن طلاق کتنی دی جائے گی ایک دفعہ ایک ہی دی جائے گی اس کے بعد عدت کے ایام وہ گزارے گی اب تقریباً نوے دن بنتے ہیں تین پیریڈس جی ان نوے دنوں میں یا تو بیوی اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ خاوند کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے اس خاون کے بغیر میں کہاں جاؤں گی میرے بچے کہاں جائیں گے تو خامد سے معافی مانگ لے گی اس کو رادی کر لے گی اور معاملہ حل ہو جائے گا اور اب معاملہ حل ہونا آسان ہے کیوں کیونکہ دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ایک چھت کے نیچے ہیں ایک کمرے میں رات گزار رہے گزارتے ہیں کئی ایسے موقع آئیں گے جہاں وائف معافی مانگ سکے گی اور اگر وائف معافی نہیں مانگتی تو ان نوے دنوں میں خامن کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ اگر یہ چلی جاتی ہے تو میرے بچے کہاں جائیں گے میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اور دیکھیں شریعت کی شریعت کے احکام میں بڑی حکمتیں ہیں بڑے فوائد ہیں نوے دن یہاں رہے گی نوے دنوں میں ممکن نہیں ہے کہ صلح نہ ہو اگر شریعت پہ ہم عمل کریں تو بہت کم ایسا ہوگا کہ نوے دن یہ دونوں ایک گھر میں گزاریں اور صلح نہ ہو جب حیث فارغ ہو کے غسل کر کے بیوی آئے گی تو خامن اس موقع پہ ہو سکتا ہے سلام دعا شروع کر لے اس کے علاوہ کئی موقعے آتے ہیں مثال کے طور پہ بیوی رو رہی ہے طلاق کی وجہ سے صبح و شام خام کو ترسا آ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دی جائیں ایک اب یہ عدت کے ایام ہیں ان ایام میں رجوع ہو جائے الحمد اگر رجوع نہیں ہوتا عدت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں تو اب بیوی بی اس گھر سے نکل کے اپنے والدین کے گھر چلی جائے اب یہ دونوں آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ اس کی بیوی بی نہیں رہی یہ بھی کسی اور جگہ نکاح کر سکتا ہے وہ بھی اپنے والد کی مرضی سے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے لیکن چونکہ طلاق ایک ہوئی ہے تو اب عدت کے بعد یہ نیا نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں عدت کے عدت کے ایام میں نکاح کے بغیر صلح ہو سکتی تھی لیکن عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے اور ایک اور فرق بتا دوں عدّت میں اگر خامن رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا بیوی بی مانے یا نہ مانے وب رول تو نہ کے لیکن جب عدت کے ایام ختم ہو گئے اب تب ہی نیا نکاح ہوگا جب دونوں فریق راضی ہوں گے جب یہ لڑکا بھی راضی ہو اور لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کا والد بھی راضی ہو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تو یہ ہے شریعت کی طرف سے نکاح کا طلاق کا طریقہ تو اسی طرح اگر دوبارہ کبھی دوسری طلاق ہو گئی پھر بھی یہی سسٹم ہوگا یہی نظام ہوگا جو پہلی طلاق کا تھا اور اگر کبھی تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کہانی ختم اور پھر بیوی عزت کے یام خاوند کے گھر میں نہیں گزارے گی پھر اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے کیونکہ اب رجوع کا تو کوئی امکان نہیں رہا تو یہ تھا وہ جس کی طرف جناب عمر فلوق اشارہ کر رہے ہیں کہ ان الناسہ کہ بے شک لوگوں نے قد جلو یقینا جلد کی ہے فی امرین اس چیز میں کد کانت لم فی ہی جس میں ان کے لیے مہلت تھی ان کو مہلت دی گئی تھی بھئی ایک طلاق دو پھر کبھی دور پڑی دوسری طلاق دی جائے گی لیکن اب جو بھی اٹھتا ہے تین طلاقیں دیتا ہے جناب عمر فرق نے دیکھا کہ لوگوں نے تین طلاقوں کو کھیل بنا لیا ہے. تو کیا کہا میٹنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر ہم ان تین کو ہی ان کے اوپر نافذ کر دیں یعنی کہ یہ کیسا ہے اگر ہم تین ہی نافذ کر دیں تو یہ کیسا ہے میٹنگ ہوئی مشورہ ہوا آخر میں کیا کیا کرارداد پاس ہوئی علیہم چنانچہ جناب عمر فاروق نے ان تین کو ہی ان پہ نافذ کر دیا کہا آئندہ میں تین کو تین شمار کروں گا آئندہ میں تین کو تین, تین, تین شمار کروں گا اب یہاں پہ سوچئے غور کیجئے کہ کیا جناب عمر فاروق کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نبی علی الصلاۃ والسلام کی شریعت میں سے کسی ایک چیز کو کینسل کر سکے اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی لیکن جناب عمر فاروق بطور حکمران بطور خلیفہ کسی وجہ سے عارضی طور پہ بطور سزا ایسا کر سکتے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا تاضیری فیصلہ اور یہ تاجیری فیصلے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر پوری زندگی آپ لگے رہیں اور قرآن کی ایت کو بھول جائیں نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھول جائیں ایسا نہیں ہے تو یہ جناب عمر فاروق کا تعزیری فیصلہ تھا بطور حکمران اب آج کیا کرنا ہے آج وہی شریعت رہے گی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی اگر کو کہے جی اجماع ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں اجماع اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا آپ کہیں گے جی اسما نبی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اجماع نہیں ہو سکتا چلیں جناب صدیق کے زمانے میں جناب صدیق کے زمانے میں سب صحابہ کلام کا اتفاق تھا کہ تین طلاقیں کتنی شمار ہوں گی ایک شمار ہوں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حدیث بھی ہے یہاں پہ جمع بھی ہے تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ تین طلاقیں کتنی شمار ہوں گی ایک. ایک شمار ہوں گی البتہ کبھی بھی کوئی حکمران عارضی طور پہ بطور سزا تین طلاقوں کو تین شمار کرے تو یہ لگ معاملہ ہے شریعت یہی ہے کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں ایک, ایک ہی ہوتی ہے کون سا ہاں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک و ہند میں ہمارے حنفی علماء کرام یہ فتوا دیتے ہیں کہ تین طلاقیں کتنی شمار ہوں گی تین اب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے فطرتی سی بات ہے لڑائی جھگڑا ہوا وہ میاں بیوی جو سوچا کرتے تھے کہ پوری زندگی ہم نے ایک ساتھ گزارنی ہے اور کبھی بھی جدا نہیں ہونا لیکن کبھی کو گار میں اختلاف ہو گیا تین طلاقیں دے بیٹھا اب کیا ہوگا حنفی علماء کے نام کہتے ہیں تین کی تین واقع ہوں گی آپ کو راستہ نکالیں ہمارے بچے ہیں ہم کہاں جائیں گے مولوی صاحب دیکھیں ہمارا کیا بنے گا تو پھر مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ حلالے کا راستہ ہے حلالے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی وائف کا آرزی طور پہ کسی اور سے نکاح کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا آرضی طور پہ پلاننگ کے تحت پلاننگ ہوگی پہلے سے کہ آرضی نکاح ہے یعنی کہ ہم نے اس کے بعد طلاق لینی ہے وہ جس سے نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے اب عارضی نکاح ہوتا ہے ایک ہفتے کے لیے ایک رات کے لیے ایک مہینے کے لیے پھر اس سے کہتے ہیں بھی طلاق دے دو وہ طلاق دے دیتا ہے اب اس لڑکی کا اس پہلے خامد سے جس نے تین طلاقیں دی, دی ہیں کیا کرتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی اب یہ حلال ہو گئی حلال یعنی کہ اب یہ حلال ہو گئی کس کے لیے پہلے خاند کے لیے دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ کہا تھا کہ طَلَّقَهَا فَلَا فلا لَهُ مِن حتہ تن کیا زَوْجًا غیرہ اگر کوئی اپنی وائف کو تیسری اور آخری طلاق بھی دے دے تو اب یہ لڑکی اس کے لیے حلال نہیں ہے حا کہ یہ نکاح کرے کسی اور سے ہتھی کہ یہ نکاح کرے کس سے کسی اور سے اچھا قرآن نے کون سا نکاح کہا ہے شری نکاح یا یہ پلاننگ کے تحت کیا ہوا نکاح آرزی نکاح شری نکاح قرآن جب نکاح کی بات کرے گا شری نکاح ہوگا تو شری نکاح کون سا ہوتا ہے جو چار دن کے لیے ہوتا ہے شری نکاح وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے تو شری نکاح کسی اور جگہ کرے یہ اس نگیت سے کہ میں ہمیشہ اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے مثال کے طور پہ وہ فوت ہو جائے تو اب یہ پہلے خاموں سے نکاح کر سکتی ہے یا نباہ نہ ہو سکے اور تعلقات وہاں پہ خلاب ہو جائیں وہاں سے بھی طلاق مل جائے پھر یہ پہلے خاموں سے نکاح کر سکتی ہے تو یہ شریعت نے کہا تھا لیکن یہاں سے یہاں پہ چور راستہ نکال لیا گیا کہ نکاح کر لیا جاتا ہے آردی طور پہ ایک رات کے لیے ایک ہفتے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ پہلی خامن کے لیے حلال ہو چکی ہے نبی علی اللہۃسلام کی احادیث کو اس مسئلے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے ورنہ امام ترمدی امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علی اللہۃ اسلام نے اللہ کی لانت ہے اس پہلے خامند پہ جو طلاقے دینے کے بعد اب حلالہ کروا رہا ہے اور اس شخص پہ جو نکاح کر رہا ہے اس لیے تاکہ میں اس لڑکی کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر دو لانت پہلے پہ جو حلالہ کروا رہا ہے اور دوسرا جو حلالہ کر رہا ہے اور ایک رویت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دوسرا جو شخص ہے یہ کرائے کا سانڈ ہے اور پھر کون سی ایسی لڑکی ہے جو مسلمان ہو غیرت مند ہو باہیا ہو جو برداشت کرے گی کہ میرے ساتھ حلالہ کیا جائے ایک رات کے لیے کوئی اور مرد میرے پاس آئے مجھ سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے کوئی بھی غیرت مند لڑکی یہ برداشت نہیں کرتی بلکہ کراچی کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ میاں بیوی بی ایک ادارے میں آئے اس ادارے میں جہاں فتویٰ یہ دیا جاتا تھا کہ ایک موقع کی تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہنے لگے جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ یہ فتوا دیتے ہیں اور اگر آپ لوگ ہمیں نہ ملتے تو ہم سوچ رہے تھے کہ دین اسلام چھوڑ دیں کیوں کیونکہ ہمیں فتویٰ دیا جا رہا تھا کہ حلالہ ہوگا اور یہ چیز نہ مجھے برداشت ہے نہ میری بیوی کو اور ہم حیران تھے کہ کیا ایسا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے جس میں یہ بات بتائی جائے آپ سوچئے غلط فتوی کے کیا نتائج ہوتے ہیں تو اس لیے یہ حلالہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے اس حلالے کی بجائے یہ بدک... اس بدکاری کی بجائے درست فتوا کیوں نہیں دیتے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں یہ فتوا دیں اور میاں بیوی بی کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیں تیس نمبر ایک ہزار باون ون زیرو فائیو قاف. اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے امام بخاری اور امام مسلم کے ماں بہن دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے ان رضی اللہ عنہ روایت ہے عمل امنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رفا عطل طلق طلقا امراۃ فبتہ کہ بشک شک رفا نے اپنی بیگم کو طلاق دی فبتہ طلاق اور اسے کون سی طلاق دی آخری طلاق فیصلہ کن طلاق دے دی آخری طلاق دے دی یعنی کہ جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے فتضَجہ آباد الرحمٰن ابن الزبی ابن الظبیر یہ لکھا ہوا ہے زبیر جبکہ یہ زبیر لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے زبیر فتض آباد و عبد الرحمٰن ابن الظبیر تو اس کے بعد یعنی کہ اس تیسری طلاق کے بعد اس سے شادی کر لی کس سے رفا کی وائف سے بات کیا ہو رہی ہے کہ رفاق قرزی نے اپنی وائف کو آخری طلاق بھی دے دی فتضو جہا تو اس سے شادی کر لی بعد ہو اس کے بعد کس کے بعد رفا کے بعد یا اس طلاق والے معاملے کے بعد کس نے شادی کر لی عبد الرحمٰن بن زبیر نے <تصفح> وجاۃن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عورت نبی علی علیہ السلاۃ اسلام کے پاس آئی جسے رفا طلاق دے چکے تھے اور اب کس سے شادی کر چکی تھی عبدالرحمٰن بن زبیر سے فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انہا كانت عند کہ بے شک وہ تھی اپنے بارے میں عورت کہہ رہی ہے کہ وہ تھی رفا کے پاس فتح اللہ کہا آخرہ تو اس نے اسے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ہے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دی. اسے کیا پتا چلا طلاقیں کیسے دی گئی تھیں ایک ایک کر کے جی. تو اس نے اسے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے. اس نے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ہے فتح بادہ عبد الرحمٰن ابن الظبیر تو اس کے بعد یعنی کے رفاق کے بعد اس سے شادی کر لی ہے اپنے بارے میں وہ کہہ رہی اس سے شادی کر لی ہے رحمان بن زبیر نے بے شک وہ کون وہ عبد الرحمان یہ عورت کہہ رہی ہے بے شک وہ یعنی کہ عبد جو ابھی میرا خامد بنا ہے بے شک وہ اللہ کی قسم اور یہ بات کرتے ہوئے اس نے کیا کیا اپنی چادر کا پلو پکڑا یعنی کہ اس نے اشارہ کیا لہود باتین آخادت ہا اس نے کپڑے کے پلو کی طرف اشارہ کیا کپڑے کے پھندنے کی طرف اشارہ کیا جس کو اس نے پکڑا ہوا تھا منجل با بھی اپنی چادر میں سے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہ چادر ہے تو اس کا یہ حصہ پکڑ لیا یہ آخری یہ ایسا تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم بے شک یہ جو ہے یہ کون موجودہ خامند عبد الرحمٰن ماہ ماہو نہیں ہے اس کے پاس اے اللہ کے رسول مگر اس کپڑے کے پلو کی طرح اس کپڑے کے پھندنے کی طرح یعنی کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں میرا حق ادا نہیں کر سکتا وہ میرا حق ادا نہیں کر سکتا مرد ہے لیکن مردوں والی قوت اور طاقت اس میں نہیں ہے اعلی تو راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکرین جا علی سن نبی جب وہ عورت یہ الفاظ کہہ رہی تھی تو جناب ابو بکر صدیق نبی علی السلاط اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وبن سعید ابن آسی جا علی سن ببا بل حجراتی لیو اور سعید بن آس کے بیٹے کون ان کے خالد سعید بن آس کے بیٹے کون خالد خالد بن سعید بن آس قرشی العموی یہ جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے بباب بل حجرے کے دروازے پہ لیو ادن تاکہ ان کو اجازت دی جائے کسی چیز کے اندر آنے کی ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور خالد بن سعید بن آس بیٹھے ہوئے ہیں حجرے کے دروازے پہ تاکہ انہیں بھی اجازت ملے وہ بھی اندر آ سکیں کے خالد یوناد ابا با تو خالد ابو بکر کو واد دینے لگے یا ابا بکر اے ابو بکر ال کیا آپ اس عورت کو روکیں گے نہیں اماں تجہر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس عورت کو اس گفتگو سے روکیں گے نہیں جو اونچی آواز سے اللہ کے رسول کے پاس کر رہی ہے ان کے بے باقانہ انداز میں اس جرت کے ساتھ اونچی آواز سے ایسی گفتگو کر رہی ہے آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہے وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على تبسم اور نبی علی السلاۃ وسلام مسکرانے سے بڑھ کر کچھ نہیں کر رہے تھے بس آپ ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے سم قالا پھر آپ نے کہا لہ کی تریدین ان ترجیح عیلا رفا شاید کہ تم رفا کی طرف واپس جانا چاہتی ہو یعنی کہ یہ جو تم باتیں کر رہی ہو کہ پہلے میرا خامد رفاع تھا اس نے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی عبد سے میری شادی ہوئی عبد الرحمان سے میرا نکاح ہوا اور وہ تو ایسے ہے کہ جیسے نہ مرد ہو اس کے پاس مردوں والی قوت بھی تو طاقت ہی نہیں ہے کیا تم چاہتی ہو کہ دوبارہ ارفا کے پاس واپس چلی جاؤ تمہارے یہ ارادے ہیں لا اس کے پاس تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکو گی حتیٰ تدوقی اور یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھ لو وہ سی ل تک اور وہ تمہارا مزہ چکھ لے یعنی کہ جب تک میاں بیوی والے تعلقات اچھی طرح قائم نہیں ہوں گے تب تک طلاق لے کر تم اس کے پاس نہیں جا سکتی تو یہاں پہ دیکھیے انہوں نے نکاح کیا عبدالرحمٰن سے شری نکاح کیا کس نیت سے کیا کہ ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن اب شاید وہ پسند نہیں آ رہے اور اب یہ چاہتی ہیں کہ رفا کے پاس واپس چلی جاؤں اور میاں بیوی والا تعلق ام کیے بغیر ہی چلی جاؤں اللہ کے رسول جدائی کروا دیں طلاق دلوا دیں اور فتویٰ مل جائے کہ میں پہلے خامن کے پاس جا سکتی ہوں تو فرمایا نبی علیہ سنام نے نہیں جب تک کہ دوسرے خامن کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق ام نہیں ہوگا تب تک طلاق لے کر اس کے پاس نہیں جا سکو گی تو اس حدیث سے دیگر مسائل کے علاوہ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں طلاق کے بعد دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں تھا بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس عورت کا کہیں اور نکاح کر دیا جاتا اور یہ بھی پتا چلا کہ طلاقیں اس زمانے میں کیسے دی جاتی تھیں ایک ایک کر کے وقفے وقفے سے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی عورت کو کوئی اس کا ہاون تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتی ہے آپ کہیں اور نکاح کرتی ہے تو وہاں سے اب واپس پہلے خاون کے پاس آنا چاہتی ہے تو نہیں آ سکے گی جب تک کہ وہاں میاں بیوی بی والا تعلق قائم نہیں ہوگا اور دیگر احادیث کی روشنی میں میں نے یہ بھی مسئلہ وعدے کیا ہے کہ یہ دوسرا نکاح شرعی نکاح ہونا چاہیے اس دوسرے خاون کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی نیت سے ہونا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے میاں بیوی والا ایک دفعہ تعلق قائم کرنا ہے اور پھر طلاق لے کے پہلے خاون کے پاس پہنچ جانا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے غیرت مند عورت کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی وہ چاہے گی کہ اس سے بہتر ہے کہ میں زندگی بغیر نکاح کے گزار لوں یا دوسرے خامن کے ساتھ گزار لوں لیکن دوسرے خامن کے ساتھ تعلق کے اہم وکرات کے لیے پھر پہلے خامن کے پاس پہنچ جاؤں ایسا کوئی بھی غیرت مند عورت برداشت نہیں کرتی اس کے بعد باب نمبر تین باب العدہ یہ باپ کس کے بارے میں ہے عدت کے, کے بارے میں ہے حدیث نمبر ایک ہزار تریپن ون زیرو فائیو تھری قاف یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا راوی کون ہے ان ابی سلمہ ابو سلما بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ عبد الرحمن بن اوف کے بیٹے عبد بن اوف کون سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ان کے بیٹے ہیں ابو سلمہ ابو سلما کہتے ہیں جا رجول ایک آدمی آیا عباس کس کے پاس آیا عبداللہ بن, عبداللہ, بن عبداللہ بن عباس کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ ابو ہُریلا جا سند جب کہ ابو ہریرا ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کن کے پاس عبداللہ ابن عباس کے پاس تو کتنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں دو اور ابو سلما کون ہے یہ تابعی ہیں فقال تو اس نے کہا کس نے وہ آنے والے آدمی نے کہا افتنی فمر ولادتہ بلبعین مجھے فتوا دیجئے مجھے بتائیے اس عورت کے بارے میں جس نے آپ نے خاون کے فوت ہونے کے چالیس راتوں کے بعد بچہ جنم دے دیا خاون کو فوت ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ چالیس. چالیس کتنی راتیں گزری ہیں چالیس اب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اس کا مطلب یہ خان فوت ہوا تو کس حالت میں تھی حمل کے حالت میں تھی تو اب جب بچہ پیدا ہو گیا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاون فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے چار مین دس دن و لدیل تو فو نہ من کم و درو ازوا جین تو فس نہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے خان فوت ہو جائیں ان کی عدت کتنی ہے چار مین دس دن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۂ طلاق میں وہ اولاۃ الحمل ادل حمل حمل والی عورتیں ان کی عدت کتنی ہے وضع حمل. وضع, حمل. وضع حمل یعنی کے ولادت دی. بچے کا پیدا ہو جانا حمل جو ہے وہ جب بچہ بن بچہ بن جائے پیدا ہو جائے تو عزت ختم ہوئی دی. اب یہاں پہ یہ جو عورت ہے اس کا ہان فوت ہوا ہے اب اس کی عدت کون سی ہوگی کیا اس کی عدت چار مہینے دس دن ہوگی یا اس کی عزت حمل ہوگی ان کے بچے کا پیدا ہونا کیا ہوگی فقال ابن عباس تو جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے آخر العجلین کہ اس عورت کی عدت دو عدتوں میں سے طویل تر ہے لمبی ترین ہے یعنی کہ یہ فتوا دے رہے ہیں کہ ایسی عورت جس کا خان فوت ہو جائے اور وہ حمل کی حالت میں ہو اس کی عدت کون سی ہوگی جو دور کی ہوگی کیونکہ دو عدتیں جمع ہو گئی ہیں ایک ایت کہہ رہی ہے کہ عدت کیا ہے چار مہینے دس دن اور دوسری ایت کہہ رہی ہے کہ عدت کیا ہے بچے کا پیدا ہو جانا ودا حمل اب ہم کیا فتوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ دو میں سے جو دور کی عزت ہے اس پہ عمل ہوگا کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے چار مہینے دس دن سے پہلے تو ہم کہیں گے تمہاری عزت ختم نہیں ہوئی کیونکہ ابھی دوسری عزت باقی ہے اور وہ دور کی ہے چار مہینے دس دن تک تم انتظار کرو اور اگر کسی عورت کے ہاں ولادت لیٹ ہے چار مہینے دس دن پورے ہو گئے اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو ہم کہیں گے چار مہینے دس دن گزرنے کے باوجود تمہاری عدت مکمل نہیں ہوئی تمہاری عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے حمل ہو جائے دور کی عدت جو ہے وہ ہوگی تو آپ پھر یہاں پہ کیا فتوا دے رہے ہیں کہ یہ عورت ابھی نکاح نہیں کر سکتی چالیس دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے بچہ جلدی پیدا ہو گیا ہے اور ایک اور عزت ہے وہ دور کی ہے یہاں پہ اور وہ کیا ہے چار مہینے دس دن تو کہا آخرالعد علینی دو ادتوں میں سے دور کی جو دو عدت ہے اس پہ عمل ہوگا یہ فتوا کس نے دیا ہے عبداللہ بن عباس صحابی رسول بہت بڑے مفسر کل تو آنا تو میں نے کہا یہ کہ کون کہہ رہے ہیں ابو سلما کہہ رہے ہیں حدیث کے راوی تابی جو حمد بن بلوف کے بیٹے وہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ اولاۃ الحماج النحم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے عید پڑی یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر لیں بچے کو پیدا کر لیں یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی اب ایک طرف کون ہے صحابی دوس طرف کون ہے تابی. تابی اور تابی نے اپنے موقف کے حق میں کیا پڑھا ہے قرآن. قرآن کی عید پڑی ہے قال ابو ہریرا جناب ابو ہریرا کہنے لگے انا محب میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں یعنی ابا سلمہ بھتیجے سے مراد کس کو لے رہے تھے ابو سلما کو یعنی کہ عبداللہ الحمد اباز سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں میں ابو سلمہ کے ساتھ ہوں اور یہاں پہ وہ لوگ بھی غور و فکر کریں جو جناب ابو رحرا کے بارے میں فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جناب ابو ریرا محدث تھے حدیثیں ان کو یاد تھیں لیکن فقی نہیں تھے حادیث سے مسئلے کیسے اخذ کرتے ہیں ایک مسئلے دوسرے پہ کیسے قیاس کرتے ہیں شریعت کے اصول کیا ہے ان معاملات میں ابو حریرہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے تھے اس لیے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جب کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث ان ان مسلک سے ٹکرا رہی ہے ان کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے تو کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث یہاں پہ نہیں لی جائے گی کیوں کیونکہ اس کے راوی ابو رحرا رہ ہیں اور یہ غیر فقی ہیں کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر فقی ہیں اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے تو یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس کو تو سب فقی مانتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اور ہے ابو رحرا رہ کا فتویٰ اور ہے آپ دیکھتے ہیں کس کا ٹھیک نکلتا ہے کیا اس کا ٹھیک اس صحابی کا ٹھیک نکلتا ہے جس کو ہم سب فقی مانتے ہیں یا اس صحابی کا ٹھیک نکلتا ہے جس کو یہ لوگ فقی نہیں مانتے ہیں ہم تو الحمدللہ ان کو بھی فقی مانتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فکر کا مطلب کیا ہے سمجھنا مسائل کو اخذ کرنا احکام کو اخذ کرنا تو بھائی آپ احکام کہاں سے اخذ کریں گے قرآن سے اور احادیث سے چلیں قیاس کرنا ہے قیاس کس پہ کریں گے قرآن کی کسی عید پہ یا کسی حدیث پہ تو جو قرآن کا صحیح معنوں میں عالم ہوگا احادیث کا صحیح معنوں میں عالم ہوگا وہیں سب سے بڑا فقی ہوگا اور جو قرآن کی دولت سے محروم ہو یا احادیث میں پیچھے ہو وہ فقی کیسے ہو سکتا ہے <تصفح> تو ابو رہا کہتے ہیں میں یہاں کس کے ساتھ ہوں اپنے بتیجے کے ساتھ مراد کس کو لے رہے ہیں ابو سلمہ کو فرسل ابن عباسن غلام احو قریبن الا ام سلما چنانچے عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو بھیجا ام سلمہ کی طرف یس کہ وہ ان سے سوال کرے ان سے پوچھے اس مسئلے کے بارے میں اچھا جی یہاں پہ ایک اور بات آج کل یہ بھی لوگوں میں بڑی بات بات عام ہے کہتے ہیں سارے مسئلہ کی ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ یعنی کہ جو آدمی کہے یہ کام جائز ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا جو کہے یہ کام نجائز ہے وہ بھی کیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹھیک وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق کو دوسرا موقف غلط ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فکہ شافی نوز بلّہ ساری کی ساری غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے فکہ مالکی ساری کی ساری غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے فکا ہمری ساری کی ساری غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ فکر حنفی ساری کی ساری غلط ہے بلکہ حق ان میں کیا ہے بکھرا ہوا ہے کسی جگہ حق پہ ہوتے ہیں مالکی کسی جگہ حق پہ ہوتے ہیں شافی اور کسی جگہ حملی اور کسی جگہ حنفی تو آپ ہر مسئلے میں حق کو کیسے پا سکتے ہیں جب آپ کیا ہو جائیں نیوٹرل ہو جائیں غیر جنم دار ہو جائیں غیر متأثب ہو جائیں تو پھر آپ کو حق ملے گا اور اگر آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں گی کسی ایک مسلک کا تو پھر وہ مسلک جن مسائل میں قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے وہاں پہ بھی آپ کو قرآن و حدیث چھوڑ کے اس مسلک کی تعید کرنا پڑے گی تو اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بھی امام وہ بھی امام وہ بھی امام جو انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک جو انہوں نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک تو اب اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کے نام سے بڑا امام کون ہے اب چاہیے تھا نا کہ ابو را کہتے بھائی عبداللہ ابن عباس جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی امام ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی صحابی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے دونوں مسئلے ہی ٹھیک ہیں جو کہہ رہا ہے جائز ہے وہ بھی ٹھیک جو کہتا ہے نجائز ہے وہ بھی ٹھیک لیکن الحمد دین اسلام میں ایسا نہیں ہے دین بالکل وعدے ہے سورج کی طرح روشن ہے یہاں پہ دیکھیے عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام قریب کو بھیجا کس کی طرف ام سلمہ کی طرف یس الحا تاکہ وہ ان سے مسئلہ پوچھیں فقالت تو انہوں نے کہا کنہوں نے ام سلمہ نے کہا خطیل صبئی کہ سبیا السلمیا کا خامن قتل ہوا وہی بلا جب کہ یہ حمل کی حالت میں تھی کون سبیا صبیا بن جن کا تعلق اسلم قبیلے سے ہے ان کا خامن فوت ہوا اور خامن کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ ساتھ بن خولا تھے تو تب یہ حمل کی آت میں تھیں فوا اتبا دوت ہی الباعین تو انہوں نے خامن کے فوت ہونے کے چالیس دنوں کے بعد چالیس راتوں کے بعد بچہ جنم دے دیا بچہ جنم دے دیا فخوطی تو انہیں نکاح کا پیغام بھیجا گیا ولادت کے بعد ان کو کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا فن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی وقان ابوثنا بلی فی منخاب اور ابوسنابل ان میں سے تھے جنہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اس کے بعد والی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی اسی مسئلے سے تعلق ہے حدیث نمبر ایک ہزار چون ون زیرو فائیو فور خا اس حدیث کے روایت کرنے, کرنے والے کون ہیں امام بخاری مصور ابن مخرمہ روایت ہے مصور بن مخرمہ سے یہ چھوٹے صحابی ہیں ان الاسلامیہ نفیست بعد بھی ہیں صبئی بے شک صبیہ الاسلامیہ انہوں نے اپنے خاون کے فوت ہونے کے چند دنوں کے بعد چند راتوں کے بعد بچہ جنم دے دیا فجاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آئیں فستا عدلت ہو انتن کیا تو آپ سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی کہ میں اب کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں مجھے اجازت دیجئے فادی نلہا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی فنا کہا چنانچے انہوں نے نکاح کر لیا تو اب کیا پتا چلا کہ وہ عورت جس کا خاون اس حال میں فوت ہو کہ وہ عورت فوتگی کے موقع پہ کیا ہے حمل کی آتمی ہے تو اس کی عدت پھر کیا ہوگی وزائے حمل بلکہ علمائے کے نام نے لکھا ہے اور غالبا لکھنے والے امام نبوی رحمہ اللہ ہیں کہ خامند فوت ہوا اور ابھی اسے غسل نہیں دیا گیا غسل دینے سے پہلے ہی اس کی وائف نے بچہ جنم دے دیا تو بیگم کی عدت کیا ہوئی ختم ہوئی اس کے ساتھ اس کی عدت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور اب اس مسئلے پہ تقریبا اتفاق ہو چکا ہے تقریبا ورنہ عبداللہ ابن عباس کا جو فتویٰ تھا یہی فتویٰ امیر المومنین منین چوتھے خلیفہ راشد جناب علی کا بھی تھا ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ ایسی عورت کی عدت کیا ہے دور کی عزت اور چونکہ یہ فتویٰ قرآن کی عید اور نبی علی صلام کی اس حدیث کے مطابق نہیں ہے اس لیے صحابہ کلام نے تابعین نے بعد میں آنے والے علماء کلام نے اس کو قبول نہیں کیا. نہیں کیا اور اب آپ اس حدیث سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب دو علماء کلام میں اختلاف ہو جائے تو مسئلے کا حل کہاں سے لینا ہے یہ نہیں کہنا کہ تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک تمہارا مسلک بھی ٹھیک میرا مسلک بھی ٹھیک یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ کیا کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام کو بھیجا ام سلمہ کی طرف اور انہوں نے حدیث بتائی تب جا کے جھگڑا ختم ہوا تب جا کر اختلاف دور ہوا اور اس حدیث سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ عدت ختم ہوتے ہی نکاح کے پیغامات آئے اور انہوں نے نکاح کر لیا کسی نے اس کو ایشو نہیں بنایا پاک و ہند میں اگر کوئی عورت عزت ختم ہونے کے فوراً بعد نکاح کر لے تو لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے تانے دیں گے ملامت کریں گے یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اس نے خاون کے فوت ہونے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں لی. ایسی باتیں کرنے والے اللہ سے ڈریں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ تو ایسی عورت سے کہیں گے عزت ختم ہونے کے بعد کہ بہن کہیں نہ کہیں نکاح کر لو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہو کہیں نہ کہیں کیا کر لو نکاح کر لو ابھی تمہاری عمر کیا ہے ابھی تمہاری عمر صرف پچیس سال ہے صرف تیس سال ہے صرف پینتیس سال ہے صرف چالیس سال ہے تمہیں سہارا چاہیے تو کہیں نہ کہیں نکاح کر لو چاہے تمہیں وہ مرد ملے جس نے دوسری شادی کرنی ہو صحابہ کلام کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے نبی علی سط اسلام کی زندگی کے دنوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے ان دنوں کیا ہوتا رہا تو آپ اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ جس عورت کو طلاق ہو جاتی تھی یا جس عورت کا خان فوت ہو جاتا تھا اس کا کہیں نہ کہیں نکاح ہو جاتا تھا اور میں نے پہلے بھی یہ مثال پیش کی تھی دوبارہ پیش کر رہا ہوں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عہٰ سب سے پہلے کس کی وائف تھیں جعفر بن ابو طالب کی جن کو ہم جعفر تیار کہتے ہیں جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے اور جناب علی کے کیا لگتے ہیں جعفر بھائی بائی تو اسما بن تو محس ان کی کیا لگیں بابی جعفر فوت ہوئے ہیں تو اسما بن تو سے کس نے نکاح کر لیا جناب ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر فوت ہوئے ہیں تو کس نے نکاح کر لیا جناب علی نے اور یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اگر صحابہ کلام اور آل بیت ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تو جناب علی سوچتے میں اس عورت سے کیوں نکاح کروں جو ہماری بابی تھی اور ناود اس نے ہمارے دشمن ابو بکر سے نکاح کیا ہوا تھا لیکن ایسا نہیں ہے آپس میں پیار کرنے والے محبت کرنے والے تھے بعد میں آنے والوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے جس سے لگتا ہے کہ شہر وہ صبح و شام لڑتے ہی رہتے تھے بطور بشر چھوٹی موٹی کوئی بات زندگی میں ایک آ دفعہ ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پہ عام طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے اور اس کے بعد باب نمبر چار باب خروج المعتدہ لہاجتہا نہارن معتدہ کس کو کہتے ہیں عدت گزارنے والی عورت وہ عورت جو عدت کے ایام میں ہو تو معتدہ عدت والی عورت کا دن کے وقت اپنی کسی حادت کی وجہ سے گھر سے نکلنا یعنی کہ کیا یہ جائز ہے جائز نہیں ہے تو اس بارے میں امام مالک امام شافی امام احمد ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عدت والی عورت اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے دن کے وقت گھر سے نکل سکتی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جسے طلاق ہو چکی ہے تین طلاقیں ہو چکی ہیں وہ نہیں نکل سکتی چاہے دن کا ٹیم ہو چاہے رات کا ٹائم ہو کیونکہ عدت والی عورت وہ بھی ہوتی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے اور وہ بھی عدت میں ہوتی ہے جس کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جسے رجی طلاق ہوئی ہے تو وہ خاون کے گھر میں ہے خاون کی جانچ کے بغیر نہیں نکلے گی لیکن جسے آخری طلاق ہو گئی ہے تیسری طلاق کیا وہ نکل سکتی ہے اور وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے زہر ہے اور ایسے ہی وہ عورت جس کا خوان فوت ہو چکا ہے کیا وہ عدت کے یام میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے یہ اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی اس حدیث میں حدیث نمبر ایک ہزار پچپن ون زیرو فائیو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم, مسلم. انجاب رن عبد اللہ قال روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے قال وہ کہتے ہیں تل لقت میری خالہ کو طلاق ہو گئی فرادت ان تجد نخلا تو میری خالہ نے چاہا کہ وہ اپنے کھجوروں کے درختوں کے پھل اتار لے کھجوروں کھجوریں جو ہیں وہ پک چکی ہیں ان کا پھل اتار لے فضد رہا رد الخرجا تو انہیں ایک آدمی نے گھر سے نکلنے سے منع کیا ڈانٹا کہ آپ گھر سے باہر کیوں جا رہی ہیں آپ تو عزت کے اعم میں انہیں ڈانٹا منع کیا ایک آدمی نے فط نبی یس اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی علی اللہۃ اسلام کے پاس آئیں کون جناب جابر کی یہ خالہ جن کو طلاق ہو چکی ہے فقار تو کہا تو آپ نے کہا یعنی کہ آپ کے پاس وہ خالہ آئیں انہوں نے سوال کیا تو اب آپ نے جو جواب دیا وہ جواب بتایا جا رہا ہے سوال نہیں بتایا جا رہا کیونکہ سوال کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے فقارا تو آپ نے کہا بلا کیوں نہیں انہوں نے پوچھا نا کہ کیا میں گھر سے نکل سکتی ہوں عدت کے ایام میں ہوں مجھے طلاق ہوئی ہے اور میرے کھجوروں کے درخت ہیں ان کا پھل جو ہے وہ اگر میں نہیں جمع کروں گی تو نقصان ہوگا مالی لحاظ سے مجھے تو آپ نے کہا بلا کیوں نہیں فج نخلق تم اپنے کھجوروں کے درختوں کا پھل اتارو فعن کی انت صدقی او تفاری معروفہ کیونکہ امید ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو گی یا کوئی خیر کا کام کرو گی یعنی کہ اپنا پھل اتارو تم اس میں سے صدقہ خیرات کرو گی اس مال کے ذریعے کئی نیکی کے کام کرو گی تو یہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے اچھا اب اس حدیث میں یہ کہاں پہ آیا کہ دن کے ٹائم نکلنا تو علماء کے نام لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ کھجوروں کے جو درخت ہیں ان سے جو پھل اتارا جاتا تھا وہ دن کے ٹائم اتارا جاتا تھا تو اس لیے آپ نے دن کے وقت عدت والی عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے وہ بھی کسی ضروری کام کے لیے شادی شادیوں میں شریک ہونے کے لیے نہیں پارٹیوں میں شریک ہونے کے لیے نہیں ضروری کام مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس قسم کا کوئی ضروری مسئلہ ہے تو دن کے ٹائم نکلے لیکن رات اپنے گھر میں گزارے اور رات کے ٹائم نہ نکلے اچھا اب یہ عورت کیوں نکل رہی تھی رزق کے لیے تو اس سے پتا چلا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو جاب کر رہی ہیں ٹیچر ہیں اور عدت کے ایام میں سکول جانا ان کی مجبوری ہے چھٹی نہیں ملتی اگر مل جائے تو ان کو گھر میں رہنا چاہیے تاکہ شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل ہو سکے لیکن اگر چھٹی نہیں ملتی یا تھوڑے دنوں کی ملتی ہے اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم جاب کریں گی اگر ہم گھر میں بیٹھیں گی تو جاب سے نکال دیا جائے گا اگر نوکری کو خطرہ ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کہیں اور سے مال نہیں ملے گا یعنی کہ اگر جاب چلی گئی تو آئندہ ایام گزارنے مشکل ہو جائیں گے بچوں پہ خرچہ کرنا مشکل ہو جائے گا تو ایسی عورت نوکری کے لیے نکل سکتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن جہاں پہ جاب کرے عدت کے احکام کا خیال رکھے اگر اس کا خان فوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سوگ کے ایام میں ہے پھر وہ سرما وغیرہ نہیں لگائے گی اس قسم کے کام نہیں کرے گی اگرچہ اس نے عورتوں کے درمیان بیٹھنا ہے اگرچہ اس نے غیر مردوں کے سامنے نہیں جانا پھر بھی وہ زیورات نہیں پہنے گی شو کپڑے نہیں پہنے گی سرما نہیں لگائے گی اس قسم کے کام نہیں کرے گی میک اپ نہیں کرے گی اس کے بعد باب نمبر پانچ باب لئی تخییر تخیر و طلاقن بیگم کو طلاق یا عدم طلاق کا اختیار دینا طلاق نہیں ہے اگر کوئی خامد اپنی بیگم کو اختیار دیتا ہے کہ طلاق لینی ہے تو لے لو جیسے تم کہو گی ویسے کر لیں گے تو اگر وہ کہتی ہے میں تو طلاق نہیں لینا چاہتی میں تو آپ کے پاس لینا چاہتی ہوں تو پھر کیا طلاق ہو جائے گی نہیں طلاق نہیں ہوئی اس کو طلاق نہیں کہا جائے گا اگر بیگم سے کہا جائے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے مثال کے طور پہ معاملہ ہاتھ میں. طلاق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تم طلاق چاہتی ہو تو طلاق بتاؤ وہ کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے تو کیا یہ اختیار دینے سے طلاق ہو جائے گی جوابیہ کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہے حدیث نمبر ایک ہزار چھپن ون زیرو فائف سکس قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعیشت رضی اللہ عنہ قالت روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعلحہ سے وہ کہتی ہیں خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم کون امہات المؤمنین من فختر اللّہ رسولہ تو ہم نے اختیار کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم فلم یادا علقین سیاح تو آپ نے اس اختیار کو جو ہمیں دیا تھا اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا ان کے طلاق شمار نہیں کیا آپ نے اس کو طلاق شمار نہیں, نہیں کیا نبی علی السلاط والسلام کی بیویوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات اب پہلے سے بہتر ہیں تو آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے تو نبی علی السلاۃ وسلام نے ان کی یہ باتیں سنی تو اللہ رب العزت نے آپ پہ قرآن کی یہ عیت نازل کی سورہ احزاب اور اکیسویں اسپارہ اس کا آخری پیج اس کا آخری پیج اور میں اسپارے کا پہلا پیج یا یوہن نبی کلِ ازواجک ان کنتن تنت الحیات الدنیا دنیا وزینتہا فتح علینہ امت وہ اسر رحکن سراہن جمیلا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو ٹھیک اور اگر تم چاہتی ہو کس کو دنیا کی زیب و زینت کو دنیا کی رونقوں کو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا فائدہ دے دیتا ہوں تو میں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں اچھے طریقے سے طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اختیار کرو اللہ کو اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً نیک و کار عورتوں کے لیے ادر عظیم تیار کر رکھا ہے نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی اور جناب عائشہ سے کہا کہ تم اس معاملے میں اپنے والد سے مشورہ کر لو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ عائشہ ابھی بچی ہے کہیں جذبات میں آ کے یہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں نے اللہ کے سور آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ نے کہا کہ عائشہ اس معاملے میں اپنے والدین سے اپنے والد سے مشورہ کر لینا جناب عائشہ نے کہا کہ اس معاملے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اللہ چاہتی ہوں اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں اور دیگر بیویوں نے بھی یہی کچھ کہا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا تھا طلاق لینی ہے تو لے لو طلاق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو گئی تھی جناب ایسے ایسا کہتی نہیں ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار دیا اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا فلم یادا علی کلی تو آپ نے اس کو ہمارے خلاف کچھ بھی شمار نہیں کیا اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں کیا ان یعنی کی یہ طلاق شمار نہیں ہوئی اس کے بعد باب نمبر چھ باب منہر اطہ او ظاہر منہا جو اپنی بیوی کو حرام قرار دے تو میرے اوپر حرام ہے جو اپنی بیوی بی کو حرام قرار دے او غاہ حرامین آئی اس سے اظہار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے حدیث نمبر ایک ہزار ساون ون زیرو فائیو سیون قاف اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے انبن عباسن رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے قال وہ کہتے ہیں فل حرامی حرام کے بارے میں کیا مطلب جب کوئی آدمی کسی حلال چیز کو حرام کر لے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یوقفر وہ قسم کا کفارہ دے جو بھی آدمی کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے جب کہ وہ چیز حلال ہو تو وہ کیا کرے گا قسم کا کفارہ دے گا مثال کے طور پہ کوئی اپنے اوپر شہد کو حرام کر لے قسم کا کفارہ دے اور شہد استعمال کرے کسی لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیا قسم کا کفارہ دے اور اس کو استعمال کرے وقال اور کہا عبداللہ بن عباس نے ان کے پہلے فتوا دیا کیا کہ کسی حلال چیز کو حرام کر بیٹھے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا کا قسم کا پھر یہ ایت پڑی فی رسول اللہ وسوۃ الحسنا یقیناً تمہارے لیے نبی علی السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے یعنی کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس معاملے میں کس معاملے میں کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے لیں تو قسم کا کفارہ دیں جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سر تحریم میں یا یو نبی لما تو ما احل اللہ لکھ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تب تغی مرضات ازواجک کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے قد فراد اللہ تہلت امان اللہ رب العزت نے آپ پہ فرض کر دیا ہے یہ بات طے کر دی ہے کیا کہ آپ اپنی قسم کو قسم کو توڑیں اور کیا کریں اس کا کفارہ ادا کریں ہوا کیا تھا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ جو شہد والی روایت ہے یہ تو بخاری مسلم میں آتی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام رسائی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علی اللہ اسلام اس کی ایک لونڈی تھی جس کے نام کیا تھا ماریا کپتیہ اور یہ وہی عظیم لونڈی ہیں جن سے پیدا ہوئے تھے کون ابراہیم تو نبی علی اسلام کی بیویاں یہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ آپ ماریا کپتیہ کے ساتھ تعلق رکھیں تو آپ نے ماریا کپتیا کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آئندہ میں ان سے تعلق قائم نہیں کروں گا تو اللہ تعالی نے پھر یہ ایت نازل کی نبی الما تو حرلم اچھا پہلی روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ عیت نازل ہوئی ہے کس کی مناسبت سے شہد کو حرام کر لینے کی مناسبت سے اور دوسری روایت بتا رہی ہے کہ یہ ایت نازل ہوئی ہے لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی مناسبت سے اب صحیح بات کیا ہے اگر یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں احادیث کے خلاف بغض ہوگا وہ کہے گا دیکھو جی عادیث میں ٹکراؤ ہے ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سبب جو ہے وہ شہد کو حرام کرنا ہے دوسری حدیث کہہ رہی ہے سبب یہ ہے کہ لونڈی کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو وہ عادیث کا مذاق اڑائے گا لیکن جس کے دل میں نبی علی صلاحم کی عزت ہے آپ کی عادیث کا احترام ہے آپ کے عادی سے محبت ہے وہ کہے گا جب سند کے لحاظ سے دونوں روایتیں ثابت ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں واقع ہوئے جس کے بعد یہ ایت نازل ہوئی اور آپ اپنے معاملات کو آج کل دیکھ لیں قانون کب بنتا ہے جب کئی واقعات ہوتے ہیں اس نے کو کی اس نے کو گڑبڑ کی ادھر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر قانون بنتا ہے تو ایسے ہی شاید بھی آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا لونڈی بھی حرام کر لی تو اللہ نے ایت نازل کر دی تو بہرال ایس سے پتا کیا چلا کہ آپ نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے آپ قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے پہلے بات ہو چکی ہے اس کی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو لباس لے کر دینا اور اگر ان دونوں کاموں کی استاد نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا تو اب اب عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں فل حرامی ہی. کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوقف وہ آدمی جس نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا وہ کیا کرے کفارا ادا کرے کس کا کفارا قسم کا اور پھر انہوں نے یہ عید پڑھی لقت قان ضلعی رسول اللہ وسط الحسن یقیناً نبی علی صاۃۃ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے وفی روایت نیل بخاری اور بخاری شیف کی ایک روایت میں ہے قالا کے عبداللہ بن عباس نے کہا ادا ہر رم امرات ہو لئی جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو حرام کر لے تو یہ کچھ نہیں ہے کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ طلاق نہیں کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ طلاق نہیں ہے یعنی کہ عبداللہ بن عباس کی دونوں روایتوں کو ملا لیں ایک میں کہہ رہے ہیں کفارہ ادا کرے دوسری میں کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو حرام کر لے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کے طلاق نہیں ہے لیکن کفارہ ادا کرنا ہوگا وفی فی روایت انلی مسلم اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ادا حرم ردل علیہ امراتا ہو جب کوئی آدمی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لے يَمِينٌ تو یہ قسم ہے یوکف روحا جس کا وہ کفارہ ادا کرے گا تو اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہتا کہ تو میرے اوپر حرام ہے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا تو اب کیا کرے گا قسم کا کفارہ ادا کرے گا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے ان روایات سے میں پتا چلا کہ یہ اس پہ قسم کا کفارا ادا کرے گا لیکن امام شافی رحمہ اللہ کی رائے مختلف ہے ان کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی بی کو حرام قرار دے گا باقی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی کھانے کو حرام قرار دے گا تو وہ کیا ہے وہ اس پہ قسم کا کفارا ادا کرے گا لباس کو حرام قرار دے گا تو اس پہ کیا ہے قسم کا کفارا ادا کرے گا لیکن جب بیوی بی کو کوئی حرام قرار دے تو کہتے ہیں اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور نبی علیہ صاحب نام فرماتے ہیں ان عمل اعمالیات عمل کا دار کس پہ ہے نیت پہ ہے تو جو بیوی بی کو حرام قرار دے ہم اس سے پوچھیں گے حرام قرار دیتے ہوئے تمہاری نیت کیا تھی ہو سکتا ہے بیوی بی کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہو کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تم میرے اوپر حرام ہو ہو سکتا ہے بیوی کو حرام قرار دیتے ہوئے وہ یہ بلال دے رہا ہو کہ میں تم سے زہار کر رہا ہوں اور زہار کی وجہ سے اب میرے اوپر کیا ہو حرام ہو زہار سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں زہار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے کہنا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری بہن ہے اور امام شاہ کہتے ہیں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم میرے اوپر حرام ہو تو پھر یہ قسم ہے پھر قسم کا کفارہ ادا کرے گا یعنی کہ اگر حرام کہتے ہوئے اس کے دل میں یہ تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں پھر طلاق ہے پھر کیا ہے اور اگر بیوی بی کو حرام کہتے ہو اس کی نیت تھی کہ زیار کر رہا ہوں تو پھر وہ زہار ہے اور اگر حرام کہتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ یہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم حرام ہو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر یہ قسم ہے قسم کا کفارہ ادا کریں آپ ایک چوتھی شکل بھی ہو سکتی ہے وہ کیا وہ کہتے ہے میری تو کوئی بھی نیت نہیں تھی جب وہ کہے گا میری کوئی بھی نیت نہیں تھی تب ہم کہیں گے کہ پھر یہ قسم ہے اور تم قسم کا کفارہ ادا کرو تو بہت سے علماء کے نے امام شافی کی رائے کو راجی قرار دیا ہے اور خود میرا میلان بھی اسی جانب ہے میں بھی اسی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ چونکہ یہ لفظ بیوی سے کہ تم میرے اوپر حرام ہے اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ اس کی نیت کی طرف دیکھا جائے گا اگر نیت یہ ہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو یعنی کہ تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو پھر طلاق ہو چکی ہے اگر نیت یہ ہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو کہ تم سے زہار کر رہا ہوں تو پھر زہار ہو چکا ہے اچھا زیار کا کفارہ کیا ہے ولدین فتح رقباتی من قبلی این تماسا اور اگر یہ کام بھی نہ ہو سکے تو فسیا متتابعین من قبل ان تماسا یعنی کہ اگر کوئی اپنی وائف کو سے زہار کر بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں تمہارا جسم تمہاری پشت میرے اوپر ایسے حرام جیسے میری ماں اس کو کیا کہتے ہیں زہار دین اسلام آنے سے پہلے یہ زہار کیا ہوا کرتا تھا طلاق ہوا کرتا تھا لیکن اسلام میں یہ طلاق نہیں ہے اب یہ کیا ہے اس کا کفار ادا کرنا ہوگا اگر زہار کے بعد کوئی بیگم کے سے تعلق دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے اور اس کے قریب جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہا گیا کہ وہ کیا کرے پہلے نمبر پہ کیا کرے غلام آزاد کرے اور غلام آزاد کرنا ہے بیگم کے قریب جانے سے پہلے پہلے فتح الرقبات من قبل تماشا اور اگر غلام آزاد کرنے کی ساتھ نہیں ہے اور آج کل تو غلام موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا پھر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا ساٹھ دن کے روزے مسلسل ناگا کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر بغیر کسی شریع عذر کے ناگا کرے گا تو روزے دوبارہ شروع کرے گا مثال کے طور پہ پینتیس روزے رکھ لیے تھے پھر کہا دو دن ذرا ریسٹ کر لوں تو اب دوبارہ روزے رکھے گا کہاں سے شروع کرے گا پہلے روزے سے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ ہے زہار کا کفارہ تو یہاں پہ گفتگو ہو گئی ہے زہار کے بارے میں بھی اور اگر کوئی بیوی کو کہہ بیٹھتا ہے کہ تم میرے اوپر حرام ہو یا اس کی عدم موجودگی میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری بیوی میرے اوپر حرام تو اس کا کیا ہوگا امام شافی کا موقف اس بارے میں بہترین ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی اگر حرام کہتے ہوئے نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو چکی ہے اگر حرام کہتے ہوئے نیت تھی ظہار کی زہار ہو چکا ہے اگر حرام کہتے ہوئے نیت تھی قسم کی تو قسم ہے اور اگر کوئی بھی نیت نہیں تھی تو پھر وہ قسم ہے اور اس کا کفارہ ادا کرے گا چونکہ اس کے بعد کی حدیث پہ وقت لگے گا اور ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس لیے یہیں پہ آج کے درس کو روکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شریعت کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ احادیث کے ساتھ محبت کرنے کی اور حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہم سب کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جن کے پاس رزق نہیں ہے اللہ انہیں حلال دے جن کے پاس جاب نہیں ہے اللہ ان کو جاب دے جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالی شفا دے اور جو ہمارے مسلمان بائی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مخف فرمائے و آخا والا الحمد للہ رب العالمین